السلام علیکم مفتی صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ خوابوں کے بارے میں کچھ روشنی ڈالیں یہ خواب کیسے ہوتے ہیں اور یہ کیسے آتے ہیں کیا عمل کرنے سے خواب آتے ہیں یا کون سا ایسا عمل ہو جو کرنے سے خواب نہ آئے خواب جو ہیں وہ بہت برے برے خواب آتے ہیں رات کو سوتے وقت ایک مجمع میں بہت سے لوگوں کو کھڑا ہوئے دیکھتا ہوں کبھی کچھ ہوتا ہے تو آپ اس پہ کچھ روشنی ڈالیں یا کون سا ایسا عمل ہے جس کے کرنے سے خواب نہیں آئیں گے مہربانی میرے بھائی آک کرم صلی اللہ تعالی وسلم نے شاہیا کہ سچا اور اچھا خواب نبوت کا چھیالیسواں حصہ ہے خواب آنا اچھا آنا اچھے دین کی نشانی ہے اور اچھی طبیعت کی نشانی ہے خواب آنے چاہیے لیکن اچھے آنے چاہیے اور اگر ہمیشہ برے آتے ہیں تو مردے کا علاج کرانا چاہیے میدے کے بخارات جو ہیں وہ جب دماغ کو چڑتے ہیں تو پھر الٹے سیدھے خواب آتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خواب دیکھے امبیا اکرام نے خواب دیکھے مطلقن خواب تو برا نہیں ہے یہ پوری قربانی والی سنتی خواب پر ہے تو رویا اللہ خواب سچ کر دکھائی آقا کریم آئے آپ نے اپنی ہمت کو بیان کیے حکم فرمایا جو خواب دیکھتا ہے وہ بیان کرے نماز کے بعد آقا بیان کرتے تھے صدیق اکبر بیان کرتے صاحب کیا کرتے تھے اور آقا کریم سولہ نے اگر بری خواب آئے تو بینک طرف اور چھو کرو تین مرتبہ تھو کر کے بری خواب یا تو شیتان کی طرف سے ہے شیتان القاع کرتا ہے یا پھر میدے کی خرابی کی وجہ سے ہے خیالات ہیں احلام ہیں تو اگر تو شیتان کی طرف سے ہے تو آپ آج پرسی کرسی وغیرہ چاروں پر کے سویا کریں دیوشی پر کے سویا کریں برے خواب نہیں آئیں گے اور اگر میدے کے بخارات کی وجہ سے ہے تو کام کھاتے سویا کریں خواب کھانا چاہیے ویسے بھی کم کھانا کم سونا کم کلام کرنا یہ بلوں کی نشانی ہے اور برقرستی سے ہم میں تینوں ہی نہیں ہم بولتے بھی زیادہ ہیں سوتے بھی زیادہ ہیں کھاتے بھی زیادہ ہم میں یہ تینوں چیزیں کھاتے اتنا ہیں کہ اب اگر یعنی سانس لینے کی ہی صرف رہ جاتی ہے کہ سانس اندر چلا جائے وغیرہ اور جب کھانے پہ بیٹھتے ہیں تو ایک لکما بھی اور جیسے وہ کسی نے کہا نا پیٹ درد ہو رہی ہے سب نے گولیاں دینے کہا یہ کھا سکتا تو کھانا نہ اور کھا لیتا تو کھانے میں بھی ایسے ہیں کہ اللہ معاف کرے جانوروں کی طرح سونے میں بھی ایسے ہیں کہ بس سو گئے تو سو ویسے تو ہم ساری قوم ہی سوئے ہوئے اللہ کرے جاگ بنے اور کلام کرنے پہ آتے ہیں تو پھر جیسے ہم روز یہاں دو دو ڈھائی ڈے گھنٹے کلام کرتے ہیں اللہ ہمیں سوچنے کی بھی تو فیق تو میرے بھائی اگر تو ہیں یہ مردے کی وجہ سے تو اس کا علاج ہونا چاہیے کم کھانا مردے کا سب سے بڑا علاج کم کھانا اور اگر شیطان کی طرف سے ہے تو یہ کچھ قرآن پاکی آیات آیت کرسی چاروں کو دروشی پڑھ کے سویا کریں تو انشاءاللہ اور ف... اے... کیا نام ہے کچھ فاطمہ سوان اللہ تحطی مرتبہ الحمد للہ تحطی مرتبہ اللہ فکر یہ پڑھ کے سوئیں پھوک مار کے اپنے جسم پر تو انشاءاللہ نہیں آئیں گے اور اچھے آئے تو رب